دی دی اس ذرا دوستی کر دینا چاہتا کہ مثلا میں اگر ایک کتاب کا حوالہ دینا تو میں اس کتاب دا حوالہ دور کتاب میرے کو نام لین جی کتاب کو فی الحال دے سک اگر یہاں کوجو نہ ہوا بےکار ہو سکے تحریف ایمان اس قران تے کوئی نہیں یہ ہرガル کا دی کیوں اس واسطے کیا دار کیمان قران تے کوئی نہیں جو اے سی ا دیاں کتاباں چوں ثابت ہے جو تے تحریف قران نے مزید کر دیا یہ دلیل ہے او دے تونا ثبوت پیش اے لا نہیں جی جی کیوں ہم دل من کے ایک مہرا نہیں یہ گل نہ جیڑا ابوں نہ گل کر اچھا ایمان قرآن مجید کوئی نہیں کیوں ایک قرآن مجید اور ثبوت موجود جی؟ ایمانیا کوئی بھی ہونے مجید تے کہ قرآن مجید دا قائل ہے اس دتابا چون جی قولوا <تصوح> <تصوح> <تصوح> <تصوح> الله <ألحمن> الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاره وسلاما على عباده الذين اصطفا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اننا نحن نزلنا الذكر وانا له, له لحافظ دوست آج میں اور میرے دوسرے ساتھی اس سلسلہ میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ آیا یہ پرانے کریم بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بالکل اسی طرح موجود ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو چکی ہے اس سلسلہ میں میں نے آپ کے سامنے اپنے شیعہ حضرات کی کتابوں سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ موجودہ قرآن وہ صحیح قرآن نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس سلسلہ میں کوئی ہماری زد بازی نہیں میں <coughs> کوشش کروں گا کوئی ایسا جملہ نہ کہوں جس کی وجہ سے ان کی ان کے بزرگوں کی کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو میں <coughs> اپنے فاضل مخاطب سے بھی اسی بات کی امید کروں گا <coughs> <coughs> کہ وہ بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کسی بزرگ کی توہین نکلتی ہو <coughs> <coughs> قرآن کریم کی آیت ہے یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی خود کیا اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں نگرانی کرنے والے اس آیا کریمہ کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ آل. یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے پہلی آسمانی کتابیں چونکہ ان کی حفاظت کا وعدہ خداوندِ قدوس نے نہیں فرمایا تھا اس لیے ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئی لیکن اس کلام مقدس کے متعلق خداوندِ قدوس نے حفاظت کا اعلان کیا ہے اور جب اللہ کسی چیز کا محافظ بن جائے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا نہیں لیکن جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں ان حضرات کی معتبر کتابوں میں علم کرام سے ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نظری ان کے نظریے پر اس قرآن کریم میں تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ وہ اصل قرآن کریم نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں بجائے اس کے کہ کسی ان کی اور کتاب کی طرف جاؤں سب سے ان کی معتبر کتاب جو سہائے اربع میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے اصول کافی میں اس کی عبارت آپ کے سامنے بطور استشاعت کے پیش کر رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے جس کا صفحہ ہے دو سو اکتالیس اس میں روایت ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے ان سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے وہ چند سوالات ہیں ان سوالات کے ذمن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی جامعہ ایک جامعہ جو چیز ہے وہ کیا ہے جس میں ابو عبداللہ علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں تل کا سگیفہ تن تو فی ارض اون زیرا مسلا فخلے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جامعہ سے مراد پرانے کریم ہی ہے مصحف فاطمہ جس طرح پہلے <تصفح> آ رہا ہے وہ بھی میں روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ مصحف فاطمہ جو اصل پرانے کریم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ ایک ایسا صحیفہ ہے جو ستر گز تھا نظران ستر گز تھا اور وہ اونٹ کا ران جس طرح چمڑے کا چوڑا ہوا کرتا ہے اس طرح کر کے گویا کے ستر گز وہ لپتا ہوا ہوتا تھا وہ اصل ہے قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اسی کے سلسلہ میں صفحہ دو سو میں وہ فرماتے ہیں حضرت یہی امام صاحب پوچھا جاتا ہے ان سے تو فرماتے ہیں طول زران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال چندے کار رہے ہیں آخر میں جا کے امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب پوچھنے والا پوچھتا ہے گا ماں مصحف فاطمہ علیہ السلام جی مصحف فاطمہ کیا ہے آپ جواب میں فرماتے ہیں مصحف یہ جتنا قرآن ہے اس جیسے تین قرآن وہ بنتے ہیں گویا کہ یہ تیس پارے قرآن کریم ہے لیکن وہ جو اصل قرآن تھا وہ قرآن نوے پارے گویا کے قرآن کریم تھا اور آگے فرماتے ہیں واہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ما من حرف واحد یہ جو آج کل تم قرآن لیے بیٹھے ہو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے سامنے یہ جمع کر کے پیش کیا ہوا ہے اس قرآن کے اندر اس اصل قرآن کا ایک حرف بھی موجود نہیں یہ امام صاحب اللہ خدا کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں امام ابو عبد اللہ امام جا کر سابت رہے سلاۃ وسلام سے روایت ہے امام کی روایت اور اصول کافی جیسی معتبر کتاب کے اندر موجود وہ فرما رہے ہیں کہ جو اصل قرآن کریم تھا وہ مسافر فاطمہ تھا جو ستر گز چوڑا تھا ستر گز لمبا تھا اور اس کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کے نبے پارے گویا کے بنتے تھے اور اس موجودہ قرآن کے اندر اس قرآن کا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے یہ ہے اصول کافی جو شی حضرات کی معتبر کتاب ہے اس کتاب کے بعد میں آپ کے سامنے ان حضرات کی دوسری کتاب تفسیر تفصیر اس کے بعد ابتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تفسیر صافی ہے اس کا صفحہ ہے تیس تفصیر صافی کا صفحہ تیس اس میں بات چل رہی ہے قرآن کریم کے جمع کرنے کی اس جمع کرنے کے سلسلہ میں امام صاحب سے روایت موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ان صحابہ اکرام سے سوال کرنے والوں نے سوال کیے اور بہت ساری وہ چیزیں تھیں کہ جن کا مطلب انہیں کچھ آتا نہ تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے کفر کے ستونوں کو مجبور کرنے کے لیے یہ جو موجودہ تمہارے پاس پرانے مجید ہے اپنے کفر کے تحفظ کے لیے اپنے کفر کے ستونوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اس پرانے کریم کو جمع کیا ہے یہ بات یہ ہے سفار تیس ہے تفسیر صافی کا سما دفاع لا جن مسائل کو جانتے نہ تھے ان کی وجہ سے اب محتاج ہوئے وہ تالیف ہی, ہی, ہی, من ہی اور اپنی طرف سے اس کے اندر باتیں ڈالنے کا جس کے ساتھ مضبوط کرنا تھا گویا کے دو حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں تیسرا حوالہ اسی تفسیر صافی کا سفا انتیس ہے سفا انتیس میں فرماتے ہیں کتاب یکل خلی کافکوں نے صحابہ, صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین انہوں نے فی کتاب کتاب کے اندر وہ کچھ چیزیں ثابت کر دی ہیں داخل کر دی ہے مالم یقل ہل جو بات اللہ نے نہیں فرمائی اس قسم کی باتیں انہوں نے ثابت کر دی اس قرآن کے اندر اور داخل کر دی کیونکہ کی؟ لیجل بسو الخلی کرتے تاکہ لوگوں کو ارتباس کے اندر ڈال دیں اس لیے انہوں نے قرآن کریم کے اندر اضافہ کر دیا صفا یہ تین روایتیں پیش کر چکا ہوں پانچ چوتھی روایت آ رہی ہے سفا پچیس کی اسی تفسیر صافی کی اس میں حضرت علی علیہ السلاۃ وسلام سے روایت ہی ہے وہ فرماتے ہیں ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن کریم کو جمع کرنے لگے تھے تو حضرت علی المتار رضی اللہ تعالی عنہ ہو وہ قرآن کریم جو اصل نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ اصل قرآن حضور علیہ اللہ وسلم پر جو نازل ہوا تھا حضرت علی المرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے پاس لے کے جاتے ہیں جب ان کے پاس لے لے کے گئے انہوں نے آگے سے منظور نہ کیا اور وہ کہنے لگے لا حاجت فی ہے اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں جو ہم نے قرآن بنانا تھا اپنی طرح سے وہ بنا لیا لا حاجی ہے تو حضرت علی المرتضا نے فرمایا بعد ہی مات نہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے اللہ کے فرماتے اللہ کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو اصل قران ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا والله ما ترونه بعد یومکم ھذا ابدا آج کے دن کے بعد کبھی بھی تمہیں وہ اصلی قران نظر نہیں آئے گا اصول کافی کا ایک اور تفصیر صافی کے تین حوالے چار روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں ان چار روایتیں یہ چاروں روایتیں کوئی حضرت علی علیہ السلام سے حضرت جعفر صادق علیہ سلام سے ان این سے مربی ہیں اور ان کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ بزرگ فرما رہی ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے پچیس پر ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے وہ فرماتے ہیں اے قرآن کریم حضرت علی علیہ السلات وسلام نے مجھے لیا وہ کال اللہ تنظر فی وہ مجھے کہنے لگے اس کے اندر دیکھنا نا لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھ لیا ذرا دیکھوں تو صحیح اس قرآن کے اندر ہے کیا وہ کہا تو فی میں نے اس کے اندر پڑا لمجنہ کبر وہ یہ جو سورہ بینا ہے میں پارے گی سورت میں نے پڑھی تو اس سورت کے اندر میں نے دیکھا کہ قریش کے ستر آدمیوں کے نام مذکور تھے اور ان کے آبا کے ان کے باپوں کے نام اس کے اندر مذکور تھے اور آج کل کریم کے اندر جو سورہ لم یپن ندینہ کپرو موجود ہے سورہ بینا موجود ہے اس سورہ بینا کے اندر ان ستر میں سے کسی ایک کا نام بھی مجبور نہیں اور یہ روایت آل آل ہے حضرت آل علی آل آل رضی اللہ تعالی عنہ سے امام علی امام علی مقام امام علی علیہ سلاط علی وسلام سے روایت ہے جس میں وہ خود بیان فرما رہے ہیں گویا کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے سنو بھائی ابھی جا سلام ابو جعفر علیہ السلام سے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے فرماتے یہ جو قرآن ہے اس کے اندر لو لا زی دفی کتاب اللہ اس کتاب اللہ کے اندر اگر زیادتی نہ کی گئی ہوتی نوکے سا اور اس کے اندر کچھ نقصان نہ کیا گیا ہوتا تو ماں خپ یا حق کو جا کسی اصل مند اور باشور انسان پر ہمارا حق کبھی بھی مفی نہ رہتا یہ امام محمد واقع امام ابو جعفر علیہ السلاط وسلام سے روایت ہے اور وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے اندر زیادتی بھی ہو چکی ہے اس کے اندر کمی بھی ہو چکی ہے یہ پانچ روایتیں اور پانچوں روایتیں معتبارک بتب سے اور نیچے کے راویوں سے نہیں بعد میں آنے والے شیعہ حضرات کے بزرگوں سے نہیں متاخرین سے نہیں بلکہ پرانے جو پہلے متقدم بزرگ ہیں ام کرام حضرت علی المتضی حضرت جعفر صادق امام باقر ان بزرگوں سے یہ روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں دو روایات آپ کو یہ بات بتلا رہی ہیں کہ واقع اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے رحمان کتابی رحمان ذکر حاضرین حضرات جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ ہماری یہ گفتگو قرآن مجید پر ہے اور میرے فاضل مخاطب نے یہ اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ قرآن مجید کے لیے شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے تحریف ہو چکا ہے اور اس بات کو بھی مانا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ شیعہ کا اعتقاد قرآن مجید پر نہیں ہے اس لیے کہ شیعہ تحریف قرآن مجید کے قائم ہیں اور ان میں صبح و شواہد مولانا صاحب نے پیش کیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اور مجید کی آئے مجیدہ جو مولانا صاحب نے بھی ابتداء تلاوت فرمائی اور میں نے بھی آباد کی خدمت میں پیش کی اس کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں خالق کائر اعتشاد فرما رہا ہے ان لہنو نزل نہ ذکر و انا لہو لہا کہ تحقیق ہم ہی نے ذکر جس سے مراد مرا قرآن مجید ہے یعنی ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن مجید کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں محمد. یہ ہے کلام پاک اللہ کا کلام جس کے لیے یہ فرمایا خود قرآن مجید نے کہ لار بفی جس میں کوئی شک و شمار نہیں کیا جائے تو جب اللہ نے حفاظت قرآن مجید کا ذمہ لیا ہے تو یہ بات ہو گئی مسلم کہ اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اب اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اصول کافی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کی سیاہ اربا میں سے ایک معتبر کتاب ہے میں یہ گزارش کر دوں کہ شیعہ کی کتابیں جو چار ہیں ان کو شیعہ سیاہ اربا نہیں کہتے بلکہ کتب اربا کہتے ہیں صحیح مان لینے کے بعد پھر اس سے انکار غلط ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا شیعہ, شیعہ کے نزدیک یہ کتب اربا ہے ان کو سیاہ کا نام نہیں دیا گیا میرے پاس بھی اصول کافی موجود ہیں اس کے اوپر آپ صحیح کا کوئی لفظ نہیں دکھا سکیں گے اس کے برعکس سیا س جو ہیں ان کے اوپر صحیح بخاری صحیح مسلم یہ یہ صحیح کتابیں ہیں جو غیر شیعہ کی حدیث میں ہے جی بات نہیں آپ نے سمجھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہماری کتابوں کے لیے ہمارا دعوی ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے <laughs> معتبر یا غیر معتبر کی بعد میں بات ہوگی تو اس لیے یہ لفظ غلط ہوا کہ آ اربا اصول کافی کو ہم صحیح نہیں کہتے دوسری گزارش یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے اللہ نے فرما دیا کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو میرا بحثیت ایک مسلمان جعفری شیعہ اسنا عشری ہونے کے یہ ایمان ہے کہ جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی بگاڑ نہیں یہ میرا ایمان ہے اور احتقاد یہ چونکہ معاملہ ہے احتقاد کا تو اب میں اس سلسلے میں موجودہ قرآن مجید یہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں یا آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن مجید جو ہے اس کے لیے میں اپنا اعتقاد پیش کرتا ہوں کہ ہمارا اس سلسلے میں اس قرآن مجید کے بارے میں احتقاد کیا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہماری شیعہ کی کتاب احتقادی شیخ صدوق سدوق الرحمان شیخ صدوق اس کے موالف ہے اس میں قرآن مجید کے لیے ہمارا شیعہ کا اعتقاد بیان فرمایا گیا ہے باپ اعتقاد قرآن ہے آل رحمہ اللہ صفحہ نمبر ترانوے اعتقاد ان القرآن اللذی انزل اللہ اللہ سے لکثر کا نا ہمارا اعتقاد قرآن مجید کے سلسلے میں کیا ہے ان قرآن کے تحقیق قرآن وہ ہے کہ اللہ تعالی جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اس پر اللہ نبی محمد اپنے نبی حضرت محمد مصطفی پر اور وہ قرآن مجید کون سا ہے ہوا ماں بینت وہ بڑی قرآن مجید ہے جو ان دفتر میں دو گٹوں میں یہ کتاب موجود ہے وہاں ناس اور وہی وہ پران ہے جس پر ہمارا ایمان ہے جو کہ لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے ایک سیکنڈ لیس ابھی اختر ملتا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے وہ مغل ہی اس کی, سورتوں کی تعداد کتنی ہے اندنا ہمارے نزدیک کتنی ہے میعتن سورتن ایک سو چودہ ہیں جو ہماری اس قرآن مجید کی تعداد ہمارے نزدیک ہے اندنا اچھا ہمارے نزدیک جو ہیں اور اور یہ دونوں ایک ایک سورتیں ہیں اکثر من اور جو ہماری طرف مطلوب کرے کہ اس سے قرآن زیادہ ہے یا کم ہے وہ ہمارے گئی ہے جو بین جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور بین دو میں ہے یہ تھی اب اس کے بعد میں اصول کافی جو میرے مخاطب بزرگ نے جس کا حوالہ پیش کیا میں نے اریاض کیا کہ اگر روایتوں پر دار و مدار رکھا جائے تو پھر روایتیں ہم میں بھی ایسی مل جائیں گی جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور آپ میں اس سے بھی زیادہ میں اپنے پاس اپنے ساتھ لایا ہوں لہذا اعتقاد ہمارا مسلمانوں کا یہی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور ہم نے اپنا احتقاد بیان کر دیا کہ اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ ویشی ہے نہ بڑھایا گیا ہے نہ گھٹایا گیا ہے جو شخص ہماری طرف یہ نسبت لگائے گا وہ جھوٹا ہے وہی پرانے مجید ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں اور دو جب میں ہے اب اصول کافی اصول کافی ہے جناب اور کتاب العلم صفحہ نمبر انتالیس ہے رسول اللہ, صل اللہ, رسول اللہ, صل اللہ علیہ وسلم ان قل حق, حق, حق وعلا قل وعلا قل فما وافق كتاب اللہ وما قل اللہ فرمایا کہ تحقیق ہر حق کے اوپر ایک حقیقت ہے اور ہر سچائی کے اوپر درستی کے اوپر ایک نور ہے بس جو حدیث قرآن مجید سے موافقت کرے اس کو لے لو جو قرآن مجید کے خلاف ہو اس کو رد کر دو جب قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کی اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس کی فال کے ذمہ دار ہیں تو لہذا حدیث وہی صحیح ہوگی جو قرآن مجید کے ساتھ کرے گی حدیث ایشا علی رسول ہل میرے فاضل مخاطب نے اپنی کتاب اصول کافی اس کے متعلق سہا کا لفظ استعمال کرنے سے انکار کیا اور پھر بعد میں وجہ بھی خود انہوں نے بیان کر دی کہ سیاہ کے اندر جو چیز آ جائے وہ صحیح ہوتی ہے اور جب ہم ان کو سیاہ مانتے نہیں ہیں تو اس لیے ہر چیز کو صحیح ماننا ضروری نہیں ہے جو اس کے اندر ہے اب سوال یہ ہے کہ جب میرے فاضل مخاطب اپنی اصول کافی جیسی معتبر کتاب کی روایت کو بھی صحیح درجہ میں نہ رکھیں تو یہ خود ہی سوچیں کہ پھر صحیح روایتیں کہاں سے لے کے آئیں گے اصل میرے فاضل مخاطب کا کام یہ تھا کہ جو روایت ان کی اصول کافی سے میں نے پیش کی تھی یہ اس روایت کے متعلق کچھ ضعیف ہونے کی کمزور ہونے کی کوئی بات ثابت کرتے لیکن یہ تو وہ نہ کر سکے اور پھر خود ہی ایک عبارت اصول کافی سے پڑی کہ جو کتاب اللہ کے موافق حدیث ہو اس کو مان لو جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہو اس کو نہ مانو یہ بات بھی تو اصول کافی میں لکھی ہوئی ہے اگر اصول کافی معتبر نہیں اصول کافی کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں معتبر نہیں ہیں تو یہ چیز کب قابل اعتبار ہو سکتی ہے پھر تو وہاں سے یہ دلیل پیش کر سکتے ہی نہیں اس کے ساتھ اگلی بات سے نشین رکھو کہ فاطم مخاطب نے رواید یہ پیش کی کہ ماں باپا کا کتاب اللہ جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کرو اتنی بات وہاں درج ہے لیکن کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب اللہ ہے جب حصول کافی نے خود وضاحت کر دی کہ ان کے نزدیک کتاب اللہ وہ ہے جو مسافر فاطمہ تھا جو حضرت فاطمہ علیہ سلامات اللہ کے پاس اصل قرآن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ موجودہ قرآن مراد ہے یا وہ اصلی قرآن جو آپ کی اسی, اسی